اچھا بیٹھے بیٹھے سوئے ہاں بیٹھے سوال بھی ذرا ایسا بنائیے نا کہ سب سمجھ لیں اپنی اچھا یہ پوچھا کہ بیٹھے بیٹھے اگر سو جائے تو وز ٹائگا جیسے یوں بیٹھا ہوا آدمی یا دو زانوں بیٹھا یا پالتی مار کا اور بیٹھنے میں نیند لگ گئی نین لگنے کے بعد ڈھلک گیا جیسی ڈھل کے فوراً آ کھل جائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اب ظاہر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے سو جائے اور لڑک جائے اور لڑکنے کے بھی سوتا رہے اب اس کے وزو ٹوٹنے میں کیا شک ہو سکتا ہے سمجھے لیکن فورن آخ کھل گئی جیسے ایک جھٹکا سا آتا ہے تو ایسی سورت میں اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا وزو جب ٹوٹے گا کہ جب آنکھ لگ جائے اور تکیا لگائے ایسی سورت میں وزو ٹوٹے گا ورنہ خالی آنکھ لگنے سے وزو نہیں ٹوٹتا